All um... right. دوستلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم تو سنا در ان کے لمبی آلام نومود کو نافریاد ہے مولا تعالی انسان دے ہر شرط فطرہ تو اپنی رحمت دی دائمیں پرہنجا تصاف فرمائے آمین اللہ ذلشانیاں سبا گئے ان پاک بسب دینی دنیا بھی اخروی ہر قسم نے نقصان خسارے تو اپنی رحمت جی دائمی پر مکرم کبلا راشد صاحب را نے اس روحانی جلسے اہتمام فرمایا اللہ بانی حاضری بانیان محفل دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے متا فرما دین دن دنیا دیا بلایا دی دن دوست پچھل مہینے جماعتی وخرا تقریباً ادر ش صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عن حبیب محبوبے خدا آپ سرکار دی وفات شریف میں آپ سرکار دی خصوصی سیدنا اور نہ اکبر سرکار اس کا بیان کافی مرتبہ اللہ تعالی دے و کرم دنال. کرنے کا اتفاق ہوا اج جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنگا قدردان لوگوں واسطے اللہ, اللہ قدردان لوگوں واسطے ایک بہت ہی نایاب اور انمول تحفہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس موجود نا ہے حضرت سید و مولا علی کرم اللہ وجہ ال کریم مولا علی کا حرف الف کے بغیر ایک عجیب خطبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر Allah. ہے قدر اللہ ایک عالم دی عالم حقا دی جبکہ شاہ نے میرے آقا انعام دار نے فرمایا دا کہ جس نے عل میں ربانی کے ہاتھ چھت دتا گویا <سلام> اس نے محمد کے ہاتھ چھت دیا <سلام> جبکہ امتی رسول کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی علم حق دی شان ہے <تصفح> اللہ اللہ <تصفح> کہ عالم عالم نو دے ہاتھ سونے حبیب نے اپنا ہاتھ فرمایا یہ <تصفح> <آلہ> عالم <اللہ تصفح> کی شان ہے اور کیوں شان کیوں ہے اس واسطے کہ اس نے نبی پاک سرکار دی زندگی دا بزریعہ تحریر مطالعہ فرمایا یہ اس کی شان ہے جس نے بصورت تحریر مطالعہ فرمایا ہے ارے جو بصورت تحریر مطالعہ فرمائے اس کا ہاتھ تو نبی کا ہاتھ عظمت یہ ہے اور جس نے جس نے بصورت تحریر نہیں اپنے جسم کی آنکھوں سے اپنے جسم کی آنکھوں سے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ فرمایا ہو اس کا کیا مقام ہو اسی واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ بخاری شریف فضائل صاحب کیا شان ہے کہ جنہیں نبی جو اور میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں کہ جو قدردار ہیں ایمان والے گھوڑیا نہ قرآن نے مخاطب فرمایا نہ صرف ایمان والے اور قدرتان ایک آلم بھی یہ شان ہے کہ جس نے نبی شریعت دا مطالعہ فرما کے عمال پہرا اللہ دا کی مقام ہوئے گا کہ جس نے اپنی اکاشال اللہ خدا دی قسم کر کیا نام علی اللہ, اللہ لکھ <سؤال> میرے علی وی ہو جن سونے نبی دار اس مقام دا اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابی دا کی مقام اللہ بخاری شریف کی علی سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت جا بن عبداللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ اللہ انعام دار نے فرمایا لوگوں پر ایک زمان آئے گا حدیث کیڑی کتاب دی ہے لوگوں پر ایک زمان آئے گا تو وہ لوگ جنگ کے لیے لشکر لے کے جائیں گے اللہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم, تم میں تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ قالو نعم وہ کہیں گے ہاں ہے میرے آخر نے فرمایا سیوک کا خواہان اتنی گل نہ آ رہی انہوں نے جنگ ہو جائے کیا زمانہ آئے گا لشکر جنگ کے لیے نکلے گا ان سے پوچھا جائے گا ہلو کیا تم نے کوئی ایسا آدمی آئے جس نے اس کو دیکھا ہو کہ جس نے نبی کو دیکھا ہولو رام وہ کہیں گے ہاں ہے جنگ فتح ہو جائے گی کیسا زمانہ آئے گا لشکر جنگ داستے نکلے گا پوچھا جائے گا کیا تے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے نبی پاک رام فیوف کا ہونا ہوں لوگ آخر گیا ہے جنگ فتح ہو جائے گی صحابہ صحاب مکانے اگر صحابی لشکر جندر ایک صحابی آ جائے تا بھی جنگ فتح ہو جائے صحابی نکن والا تابی آ جائے تنگ فتح ہو جاوے اگر تابے ویخن والا <سؤال> بھی کوئی لشکر چاہے ان کی برکت رب نے جنگ فتح فرماش ہو جانو گے سناوا گا کیونکہ گلیں اور قدردان مومن مومنے بڑیاں لطف اندوز نے سدکے یہ صحابی دا مقام ہے جنہیں نبی پاک سرکار کی زیارت فرمائیے ایمان دی حالت کے اندر آپ کی مجلس حاصل ہوئی ہے آپ کی مولا تعالی نے عطا فرمائیے وہ صحابی کا مقام کی پوچھنا ہوئے لشکرچ آ جائے جنوبی وہی برکت نالب سونا ان لوگوں جنگ فتح کروا چھوڑے گا فر صحب لوگ جنہوں مولا تالا نے اپنا ایک وقت مقام داخلہ نہیں کرتا قربان جاوا مولا تالا نے جگہ حضرت سی تو آدم علیہ السلام سلام پیدا فرمایا رب کریم نے حکم فرمایا جنت لے کیا وقت مگر سکنا مگر مفون کتاب جبریل علیہ السلام سیب لے کے آگے یا رب جلی آتے حکم نی تکمیل مولا تالا نے اپنے گلے مبارکوڑیا <تصفح> پہلا کترا ہے مولا تالا نے اس پہلے قطرے اپنے نو پیدا فرمایا दूसरा कतरा सोड़े दूसरे कतरे केयद न सिद्धिक अकबर पैदा करवाए तीसरा कतरा या हजरत सैयद ना उमरे फारूक आए ने चौथा कतरा या हजरत सैयद नाओ समान सरकार आए ने पंजा कतरा आ जाए مولا دال نے اس پنجے قطرے مولا علی نے پیدا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام نے سوال کیا یار شیخ چلیخ جمع شیاخ پیدائش تلا نمونے فرمایات پہلا خطرہ پہلا خطرہ تری اولادوں میرا حبیب ہوئے گا دوسرا خطرہ الگ الگ مولا تالا جی ذات اتمام کڑیاں بھیجا پھر صحابہ دا مقام جنہوں مولا تلا نے خاص اختمام بھیجا مقام رضا اوکھنا قربان جاوان ایک عالم نبی پاک شریت کا عالم لکھاں لوگ دیا تقدیر تبدیل فرماوے میرے فدل میں جس دن میرے خدو شیر بول پوری دنیا جو چھان چھاڑ کے حال کیا بات کیا بات جیو جیو جیو جیو امر چشتی صاحب استاد فضل ہے ہمر چی صاحب ممبر تالا نے کیا ہی فضل حقل بنڈیا گند پاسے جو سفائی کی ماسالی ہر کون لینی ہے سفائی کی رتیاں حساب اگر ایسا نبی شریت ہو لکھان کی تقدی تبدیل ہوا کر جانا علی سرکار ممبر سے اللہ خود والے ہےارم رون اکھا و ماروجوی جی فرمائی نبی امتی امت ایک عالم کی گلرو دنیا نہیں مولا لوگ اپنی طرفوں خاص انعام بولتے قوم نہیں چکی جلے مولی تان ہے تو جیسے بولا جنا دارے میرے میں نوی فرماوڑ آلے کنگ و سنت خلفا روش طریقہ اپنایا جی یا پھر میرے اللہ یا میری راہ اختیار کرے یا میرے خلیفے کی راہ اختیار کرے جی سا دونوں کی راہ ایک ہوئی سا بھی کمجوم سب تم اختدا تم جن پچھے بہت اللہ مولا تالا نے درجات تا فرمائے درجہ بندی فرمائی اصل تو ونڈ نہیں کر سکتے پر مولا تالا نے درجے درور بنا اپنی اندر اپنے حبیب دی بارگاہ کسی بنایا آلہ تلا ترین باقی صاحب راشدین سب تو پہلے سور سی چیبر دالان ہو پھر سر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالان ہو مولا تعالیٰ نے ایک درجہ بندی فرمائی ہے چار یارہ کے اندر قربان جانو صحابہ جتھے آم ایک آم آم ساتھی انہوں بھی نہیں آم چوڑا دے جن کو تھا ایک درجہ نہیں جڑا خاصا جا جا جا جنگ ہو مولا مولادالا نے جنہوں صحابہ کا سردار بنا جائے ان کا مقام کی پوچھنا <سطور> مولا علی کرم اللہ آپ والی قوم کریم آپیتنی وا دسیحت فرما نبی پاک ولا رب سونے دے خوف ترا رب سونے کا خوف نیا او دی رحمت آپ سرکار وارا Amen. شریفر آپ نے سرکار کی تاریخ فرمائی پھر آج جی نا فرمایا اور فرما درما دنابے جس ویلے آپ سرکار ہفتے سنا آجزی نے ساری فارے ہو گران جاواں سارم ہو کے ساہا وا وا کاسیحت فرمائی واد فرمایا جناب والی تبلیغ فرمائی بندیا کوشش کر کے اپنے مولا تک ان پہنچایا پہنچایا آپ سرکار فرما نے فرمایا کل میں رحیم رحیم ایسائی ولی یقید ولی ازکی انالی رحمت و تسلیم و برکت و تعظیم و تقریم من رب غفور الرحیم قریب مجیب حلیم عام سرکار نے پھر جناب والی خالق قینات دی قاریم فرمائی حمد و سنہ فرمائی جنال جناب والی امت نوب واد و نصیت فرمائی صدق جا۔ آئے مجلس مجلے سوالو محفل لو آؤ توانو میں اپنے پروردگار کا فرمان سنا جدو ایسے لوگ نی مرانچ سن امت محمدی آباد سی جدو آئے وکن والے ساری تباہی سے بربادی پھر گئی دی آل آل آل قسم کر کے حضرت سیدنا مولا دی کے لوگ جنہ نے قوم نو نصیحت اس ہالم خدا مارک ہو جی آپ کے چہرے سے خون کا خطرہ بھی کوئی انج خوف در آ کے وادو نصیحت فرونی خدا دکے وہ بولتے سن لوگوں تقدی تبدیل آدیا سن گئے ہدایت والے خوف والے رحمت والے نصیحت والے جدوں گئے اس میں مرتے انج دیا بھٹے نے جمبر چاہ پانی کا پھٹا بنایا اپنی عزت کا پٹا بنایا وے، اپنی شہرت دا بہانا بنایا آ کے اپنے آپ کو مشہور کرائیے اپنی تشہیر کرائی ہے تباہو پربادر سوا ہوئی خدا دی قسم کر کے آنا جب تک خوبر آئے بھی خوشحال <سؤال> رہیے آباد رہے دنیا بھی آباد رہیے آخرت بھی سوار دگیاں پہجی لگی اللہ ہوں مولوی کال جی بولے قوم کا خیال آپ مولوی وہ گل کر دے رہے جیبی ہو جا نقص پتھر دو ہی کام رہ گئے اس وقت مسلمانی ساڈے کو ہی کمرہ سنا شاعرتا دل گزرتا ہے, ہے سج تھی بن سج مطلب آ ہر وقت ہے خیال ہے عزت نفس مجھے سونے تھر مجھے سونے نہیں دیتا رات جس ویل کلا ہونا خوش ہے برائی خدا دن میں وہ تباہ برباد ہو مسلا ات یار مولوی سدیا بھی اتانسی پنج بھی کیوں نفس جائے میں فل بیٹھے ہو ادھی رات تک مولوی ہے کہ یار جنہ خرچہ چلو کو دین دیا چار گلتا جنوب عزت نفس کا شکار نہیں ہوں نبی دے دین ویخری نبی مولوی گل محنت کر کے تا میرا پیر باہ فرما پیر باہوں فرماؤں فرمایا اللہ پڑھے جن رب سونے وال محبت ہوتی ہے جنہیں رب سونے والا پہچان نہیں کرواؤ بلے جنہیں تھانوں پیدا فرمایا پہچان دا حکم بجا لاؤ ملو یا نہ ملو پر ضرور ملو حبیب کی گل ملو وَمَا و عَنْهُ کمان ہو فرت إِنَّ اللَّهَ شدی الْعِقَابِ کلو تو قلوبکم و خشیت تموی شبلی رب کا پیغام سنا و تھوڑے دب عمل یاد کرا اپنے نبی راہ ہاسا نہ سنا ہاں جانے دل اطران چ جان خدا تجاری ہو جاؤ پرہی بار بن جاؤ جدو نجات مل جائے امتحان کا دن آن تو پہلے ہی تیاری کر جنت نہیں آؤ اللہ قربان جاوا آپ نے جگوے تمہی بننی آن رب کا پیغام سنا پیغمبر کا طریقہ یاد کرا رب کا خوف سکھاو جنت والا راستہ وا جہنم کی اگ تو بچاو آؤ میں تھوان دسا ساڈے نبی کا طریقہ کی سی بڑی پیاری تمیر بنی لوگ متوجے وہ کوئی پاکستانی قوم چی وہ آر بھی سن آر بھی سن جنہ بارے آدرت فرما فرمائیے سب سے کٹین مصر میں انا اس حسنیو یو سب سے کٹین مصر میں انا اس حسنیو یو سب سے مصر انگش ہیں ہر نام مرتا نام پا ہر اپری پر سر مسرا موت کا ایک حصہ بھی سننے کے نبی نو نہیں دے یا رسول اللہ تیرا حکم ہو سکیا کردن قربان آپ سنن والے لوگ بھی اعلت سرو والے بھی اعل سن سیانے آدھے اثر اسا بھی درد والا ہو سن والا بھی درد نے بڑا سا فرمائی کئی وہ سن ہدایت لے گئے اپنے عمل بڑے ہو گئے کسم کر کے کھ بھی نہیں چلا چہ داند چہداند خرک دفران چیتا کی جانے کا فران کی آ خدا پر گل <سؤال> نہیں رہ گیا کیوںکہ کھیل اپنے بل پیڑ ہو گئے میں آخر والا جی کمزور ہوے تو امل نہیں آتا آ پورا کربلا بھریا تھی میرے حسین نے تقریر فرمائی ہے تقریر سن لیے پر اج تچ نہیں سک میں پوچھنا کیا حسین چ کو کمی سی فرمائی کیا کوئی تکریر کمی سی آج عمل نہ آوے تو کوئی پوچھا یار کوئی امام حسین کی تکریز کوئی کمی سی جن کی وجہ تے اثر نہیں ہوا خدا کے بندو حسین میں بھی کوئی شک نہیں تھا <متحدث> حسین کی تقریر میں بھی کوئی شک نہیں تھا مگر آگے سننے والوں کے سینے میں قبول کرنے والا دل نہیں وہ دنیا بھی لالچی پھنسے کھڑے کر رہے تھے انہوں نے اثر نہیں ہوئے توجہ نہیں فرمائی ہوئے ہاں تو میرے آقا نے فرمائے دنیا رکھتی دنیا کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بھی جائے ہر برائی دل سیاہ کر سکتی ہے نہ قرآن کا سر ہوتا ہے تو نہدیس دارن جولی فرمائی سنا نقل کیسا اگلا ہے فری پیارے, پیارے آخر والے بھی باقی چشتیاں گلاس نہیں پیارے بیٹھے یا بخار بیٹھے سوار ہو جائے وکا فری انکار کافرین انکار ہیں سونا بن انداز ٹھیک سی تقریر بھی ٹھیک ہے آخر والا کون ہے کوئی کمی نہیں کوئی شک نہیں ہر پاس پورے توجہ سبحان اللہ تو ٹوٹ نہیں گیا قرآن کیا مطلب ہوگی سن سن والا ہونے ہو انکار وڑ گیا ہوسر نہیں آتا ہو خدا کا بتا آخر والا نبی ہے انداز بھی پیار ہے لیکن پترے آدھا میں پہاڑ چڑھ جاگا جی جن میں پانی تو بچ جاگ مگر اگر تینوں والے شران فرما کے دن کوئی نہیں مطلب ہے مزید فرما ہوئے فرمایا کلا کلو ماں یو پیڑ بنی پہ کلا پلرا نالا کلو بہن دلائن چڑھ گیا میرا پیر باہو فرما فرمایا پردے دیا دو قسم آپ سرکار آئن فکر شریف کے اندر فرما نے فرمایا پردے پردا ہے ایک پردا گن ہوں وہ چڑھ جاوے اتر جانا وے اتر سکتا ہے نال حدیث نال، اللہ, دے فقیر دے حلال. سبحان اللہ. اتر ہو فرمایا جدو رائن چر ای ایسی چڑی سیائی نہیس اثر کر, دا وے. حدیث سر کر شیر ربانی ورگے کی نگاہ اثر کر جدو کالا ہو گیا آخر والا کوئی بھی ہو میرا مولا ری فرماؤں گا من کالا دیکھ بات کس کی کر رہا میں تسلیم کرنا میں بھائی مان پر نکسم کا کیا نا ساری خرابی ادو ہی لگتی ہے جدرو روشنی مک جل سیا ہو جاتا ہے قرآن کا اثر ہوتا نہ حدیث کا سر آدھا وے چمکاؤ چکر بوسے چمکاؤ کے چکر اندر ساری سیائی مری پیے ادر سارا ہوا پیا میرا پیر باہو بولیا میرا پیر باہو فرما ہو فرمایا گرج دنیادار ہوا گرج دنیا کے مردار دا دار آشک دنیادار یہ پتا ہے فکیر کی گل کا وزن کی ہے اور یہ قیمت کی ہے گیل سن آرف کڑی فرما فرمایا او فلا پل پل جانے the yeah. رام سب سبحان اللہ بیانتا میرے بھی فرما نے فرمائی دل او کال کو چا کوئی اس el-Nasrıkları تو جن کا راستہ لکھا جی آرماؤ نے من سکا وزن ہسنا ہی وفا وزن سبیا ہی کم شروع ہو گیا جی میں ہوں ادھر ادھر نہیں جاگا بس آپ کی گل ہی سناوا گا فرمایا مطلب دن یاد کرو اسل بندہ کامیاب ہوا نیکیاں والا پلا تھاری گا گناہ والا پلا ہوئی بندہ کامیاب گا جدا نیپیا والا پلا بھاری ہوے گا ایک گناواں والا پلا मतलब है आप सरकार ने इशारा फरमाया फरमाया हर बंद पलड़े ने अपने दोलिया वाला भी फरीदा पड़ा वाला भी फरीदा पड़े तू देखना में मौलवी लगे रहने छोर मौलविया खुदा बंदा रब सोने तेरे हाथ च तरक्की दी है अपना तराजू तू फरिया हो भावे जिसे जो भी बैठा اپنا تراڑ پھڑ کے بیٹھا ہو ایک پاسے گنا لے ایک پاس لے پھر خدا دن بہ کے سوچیا کر ویخیا کر میرے دا کیڑا کا بھاری کیڑا وے تینوں اپنے آپ ہی سمجھ آ بھی گی کسی نے سمجھا کی لڑ نہیں پر گل یہ تیر دل خوف خدا۔ سچ آخرا اقبال اقبال فرماتا ہے اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ اللہ سے مسلمہ ہو گیا اللہ کے پلتوں سے کیوں अपने पलड़िया का ख्याल रखो कि के मेरा कड़ा पलना भारी पिया होारी कर लो अपना गुणा वाला पलना हौला कर लो क्योंकि उस दिन उमयाब होगा जिद गुना थोड़े होकिया चौखिया हो فرمائی جاؤ آئے لوگو اے لوگو ول تک مسالا مولت عالت کرو گڑ گڑا رو کے روٹی پارک آ چسو بہا اج بھی تین کساری ندامت واپس آ جاؤ جڑے گن سامنے رکھ کے مولا کی بار گا چڑو آخو آکوقان اللہ تعالی نے فکیر گلیں کردیا ہو پر سونے لکھنے کا پرڑا ہاری کر لو گنا والا ہلا کر لو اوے کامیاب ہو جاؤ گے ایک کیون ہوا گنا والا پلڑا ہولا پرڑا رب سونے کی بار گلا چڑک کرو رب سونے چڑے رب والے پاس کوئی کو بے نیا آزاد جنفی دونوں فرمائی آ خوشو خوشو و تے اندرو شرمندہ ہو کہنا کہ مولا اتھا تیری چوری کی تی. تیری کی, کی تی. چور بن گیا تیری بار گا مولا سونے حکم بجا نہیں لائے بے حیائی کی تی. بے گلتی کی تی. بے شرمی کی ابھی اس جہ گہ کرنا مولا سونا بندے نو آواز مار میرے بندے والا کرب میرے بغیر اگر کوئی اور رب ہے تیرا تو پھر مینو چھوڑ کے جا کوئی ہوب ہے جی تیرا کوئی ہوب نہیں ہے تو میں چھوڑ کے کیوں جا آجا. آجا واپس آ جا آ جا واپس آ جاؤ آج، آجا، آجا. بندہ نہیں سنگا شیرنا آواز بلند میرے بندے کدھر جا رہا ہو آجا واپس آ جاؤ وہ کیا نا اس کی بندہ, بندہ کن کر کے مگر بلاوے پیا مار دے جی بندہ واپس لوٹ کے آ جائے جو معاف نہیں کروا دل لے کر لے توجہ نہیں جو فرمائی آ کے نام آتے فرمایا آ لوگو آ وقت تھوڑا میں جربے والی کدرے کدرے کدرے کدرے کا چسکا ضرور لاوا پر مفون زیادہ سمجھا گا آپ ربار گراؤ دعا کرو گو گناوا کے خیال ترک کر چھوڑو سنو چاہیے بیماری تو پہلے صحت نونی مت سمجھو دے رہے پاک جی لگتا شہر دروازہ یہ گل چشکے علم جاوال ہے وہ فرمائی فرمایا بیماری تو پہلے صحت بماری تو پہلے صحت نونیمت سمجھو براہپے تو پہلے جوانی ننیمت سمجھو فرمایا غربت گربت پہلے غربت گربت پہلے سہولت غنیمت سمجھو تو مسروفیت تھیلے ہراغت ننیمت سمجھو خدا دی قسم کر کے آنا سب بندہ بیمار ہو جا رہے بیمار ہو کے منجی سے آ پہ صحت کی بڑا موقع مل گوا جاوا پوچھ جوانی کی قیمت کی جب دیا آیا کرا بیٹھا گا مسیح والے شاخ شادی فرما رب والے پاس لو کریں جوانی چلاؤ کیوں اچھے بڑھاپے سہیزگار بڑھ گئی بھگیار بھگیار بھگیار بھی بڑھاپے ساری زندگی پاڑ پاڑی جا نہیں رہا توجہ نہیں جی فرمائی ہوئے مطلب یہ بڑھاپے چہیزگاری نہیں کرنی چاہیے یہ مطلب یہ جو نہیں مر جی جمعی چ نہیں رب دیا چیز بڑھاپے اس پاوے بڑھاپا خدا کی فرمائی میاں شاید فرما دے فرمایا کالے والے ہوئے پگیاں کا بھی آ جانا ایک موت کا پیغام ہے بولو جانا یہ بڑھاپے پہلے جوانی جانی تحفہ سمجھ ونیمت سمجھ جنابے والی گرمت آ جے غنیمت سمجھ تندرستی اس تو پہلے موتا جے حیاتی غنیمت سمجھ گنیمت کا نچڑ لی بدارج لئی ٹی وی دیکھ لی فلم ڈرامے کرکٹ لوڑ مارنے سمجھ رب نو منا موقع آیا رب جو ہے بات جامدیا تھوار وتهوله قبل امتى قبل التكبر والتحرم والمتمرد والتشقم يملل يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه وينقطع عمره ويتغير عقله سبحان کملور چلا سارے خوار ہو جائے یا مرد آ جے تبیب رنجو تنجو الا ایک ڈاکٹر آ گیا چھٹی ہو گئی یہ نہ ہو چڑا کے سنا سناوے آنکھیں چار گھنٹے کوئی نہیں رارے جنے دار رشتہ دار نے آکھ بند ہو سارے منہ لمر دا, دا بندہ بڑھا چوکھا بڑھا ہو جائے تو بلیاں نہیں مارتا ہو ساتھ, ساتھ چھوڑ جائے تو تا فیری فرمایا بیماری تو پہلے صحت ننیمت سمجھ گل سمجھ بیماری تو پہلے صحت نیمت سمجھ گڑھاپے تو پہلے جوانی ننیمت سمجھ فقر تو پہلے امیری ننیمت سمجھ <سلام> جناب سفر تو پہلے حضر غنیمت سمجھ مصروفیت تو پہلے شراغت گنیمت سمجھ کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو بڑھاپا آ جائے بیماری آ جائے تقدستی آ جائے مصروفیت آ جائے دوست احاط چھوڑ جائیں عقل بھی ساتھ چھوڑ دے جسم بھی ساتھ چھوڑ دے اور پھر یہ کہا جائے گل پوری سمجھی گل کہیں ایسا نہ ہو کہ مرض و علم بڑھاپا آ جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ بخار کی شدت کی وجہ سے فلوں کی حالت خراب ہو گئی ہے کیا بات جس وزار لائق ہونا ہے جنا فرمائی بخار کی حالت وجہ سے شدت دی وجہ سے سرحد کی حالت خراب ہو گئی ہو گیا سر جا کمی سامنا قریب والے بھی آ جاؤ دور والے بھی آ جاؤ اکھان کلیا دیا کلیاں رہ جاؤ سارے آئے کھڑے پر ہوں کام آئی ہوں دوست داری کرا اکھان کلیا د جتلیاں پانی سے موت کا پسینا آ جا نک دسا پھر جا آواز بند ہو جائے روح کبل ہو گھر لگ پے وہ سم میں جمہ ہوں گہ بابا سب سما زو جار ہوگ پی قبر قبر تیار پے کہیں ایسا نہ ہو جائے سمر جا کہیں ایسا نہ ہو جائے زو جار ہوگ پہ سبر تیار ہونے لگ پہ بچے یتی ہو جاتی ہو جاتی پھر کی ہو سارا کچھ ہو جانا سائیاں نے سیٹا کر کے پتے دلچا لیا وہ مدے دا وہ جمرے دا وہ اریا وہ حصہ نا وہ سیدھا کر کے لٹا دیا جائے لباس اتارا جائے ہوسل دیا جائے کپڑے جائے مولا علی تیری بسارتھا حال ہے کہ من پلیت ہو گئے اگر خدا دی قسم کر کے آنا لوگوں کی تقریر جنا دے نکلتے ہوں پاکریر جنا دکلے ہوں مولا علی دی تقریر کی حال ہوگا چھوڑی شریر کپڑا چھوڑی من دی جاوے کمیل پوائی جاوے امام رکھا جاوے سارا کچھ بماغ رخصت کر دلے والے حوالے کر دے بہت میرا فوکس شریر سلی تقبیر بغیر سجون نگار والے مضبوط مکان تختہ تخت تختے پایا جائے جاوے پھر بغیر سجے بغیر تکمیر پڑی جائے وہ چلا نہیں ہونا ونقل من دور دار دار من دار ونقل من وحجر منجدة وجعل في ظريح ملحود وضيك مرسود باللبن مندود ومسقف في جلمود وهيل عليه غفر وهسي عليه مدره وتحقق هذره ونسي خبره لفظ اندوز ہو سکتے ہیں کہ جی زبان نے نقشو نگار والے مضبوط منتقل کر دے گا نفیس فرش والے نقشو نگار والے مضبوط نیو والے مضبوت نقش نگار والے کھے دکھانا لگے نقشو نگار ان دے گی ایک پاس کتا چودری صاحب لکھا اقبال فرما فرمایا چیا تیرے ہے سوسے تیرے ہے تیرے کا آ گئی ہے نکمے نکھٹو بھی رکشے نے پیچھے لکھا ہوتا ہے گل ہی ایویں چھ دن ویلے گار یہ ساری نکھٹو کون دہ مکان تو مضبوط <سؤال> و نگار والے کلینا والے صوفے سیٹا والے جربے والی آسائش کا دور پھر فرش و نگار پکے مکھان کڈ کے نا تیری مرلے دی لیٹرین سی منتقل کر کے سوڑی توجہ ہے سوڑی سامی جیڑی مٹی گی کوئی پتھر ٹائل نہیں ہوگا قربان سوڑی خامی منتقل کر کے اس پتھر دیا سلیٹا رکھ کے اتنے مٹی پا دیتی جائے گی مٹی پا کے جیلے کمر کا نشان بنا کے تینوں سی. تینوں دار سی. دار سی جن ڈر جرے سارے دے جس ڈر مستفا چاہیے لوگ آگ آ کے سامنے ماؤن بھی ملا آدھے گاؤں آدمی ہو چتیاں نیڑے میں لگے نہیں تو ماں پیو کڑھتے برادری چھٹ جاتے یہاں کا تو دین نہیں بڑا سیٹا وکرا جی ہے یہ تو کسی میں دے اچھے کیوں اصا دیا جی پاک ہونے مرے صرف پنیتی کی نہری چپ پورا نکلنا جی نہیں آنا تو پھر مر پھر مارنا ادھر خون ادھر برفی کیوں ری اج وہ ڈ لاہ تین یقین ہو گیا کہ سارے چڑھ گئے سارے قبل کا نشان بڑھا کے سارے واپس فرماتے ہیں وہ راجا آن ہو وہ راجا آن ہو والی یو وہ سفی ہوں دوست ہباب ہم رشیم رشتےدار ہم درد سارے چھوڑ کے واپس آ جان گے رشتے دار سارے رشتے دار سارے دوست, دوست دوستی تو بدل گئے رشتے دار رشتے داری تو بدل گئے بہن بہن نہ رہی بھائی بھائی نہ رہے گیا ماں ماں نہ رہی سارے رشتے ٹوٹ گئے بوٹے گجراتی کی گل یاد آئی سنا گل پڑی ہے آ فرما نے فرمائے چیڑے کہ باہر نہ نکلے پورا نہ کرے جدو باہر نکلے تو اس رنگ نکلے کہ بڑے آخر آ جاؤ واپس آ جاؤ وقت ہے رب نا ہو سکتا کل ایسا وقت آ جائے کہ ابھی ایڈی مصروفیت آ جائے کہ سج دے کا وقت بنا وقت بڑا رمیمت وقت ہمیشہ مصروفیت فراغت غنیمت یہ مال رب سونا نے دریے رب منا دو ہو سکتا ایسے سفر مسافر بڑھ جاؤ یہ مڑ واپس بہت بڑے اللہ لوگ یہ آتے سن مجنو بندہ سی جی ریت دے کوٹھے بنا گئے رشید جنر فر ایک مینوں بھی دے مل کی آ فرمایا ایک روپیہ روپیہ لے لرمایا ل بیوی واپس گئی آخر رشید اکھ لگی جنت شاندار محل وہی کا نام لکھا مڑ پاگل ہو گیا پہنچیا گیا محرومدارے آتی میں اے اے جنت دے گوٹھے نے, مول کیا. نے اے بڑے مہنگے ارد کی کسی نو روپیے چیچنا میرے واسطے مہنگے کی آپ نے فرمایا شرت پہل پول دان سوتا سوائے کس کو ہیں زمین پرے زمین پرے فلک کا نقشہ چڑی چکی ہوئی سی آہلو دڑی لے لیا آپ نے پاگل دے دے اپنے آپ نے وہ چڑی جی اپنی آستیم شریف کے وقت گزرتا گیا آپ نے فرمایا رو رشید میں جا رہا بڑے عرصے ہارو رشی مال کے سامنے لنگے نے کوئی آخر آخلا فرنا سی ہارو نشی کری گل مر گئے بڑے بڑے حکیم آئے بیٹھے نے بڑے بڑے علاج ہوئے کوئی صحت کی نشانی نہیں دی نظر آ رہی وقت آپ مجھے हो پریشان ہے کی ہو گیا ہارو نشی دل کی پوچھنا ہو ایک سفر کی تیاری کی ہوئی ہے کتنے جا رہے ہوئے جتوں کوئی نہیں آیا فرمایا اچھا، جی، ہارون فر کن دستے پیجے نہیں اپنی راہ صاف کرنے بادشاہ جی جانے ہوں دے سن پہلے دستے فوجی دستے پیج دے ہوں دے سن, دا سن, دا سن دا ساف تو وہ چلی گے فرمائی جی؟ نکلے جناب چوک گریبان تیار چوک پلا ماری چل رکھو کیوں مگرو آ سان اپنے نمر کدی سیٹ ڈنگ نہیں سڑا کتے پتا یہ نام مراد جنیاں ٹپوسیا مارے یہ کتنا مگر دوڑ شروع ہو گئی کھوتا بھی نس پیا پوتا بھی نس پیا کھوتے نے تو گاٹا ڈا نس پیا وہ بچارے کتے مغرو ہوتے پیسہ وہ بچارا کتوں لڑتا لڑتا لڑتا لڑتا جل پہنچے تو کھوتے وہی سیٹ بیٹھے آخر پتر मरा तू कभी सीट से नहीं सह सरा खोते कभी सीटा कस मरवाया अच्छा गल कर रहे راستے سوڑا فرمایا اچھا چلو یہ تو ٹھیک سفر کا سامان کنا کٹا کی بس آپ نے دو ہی گل آس کی شریف کھولی ہے وہ چھوڑی کٹی ہے حقدار حضرت علامہ مارانا پائی مہارا سلطان چوشنا پاگل ساری زندگی جن پاگل آخر وہ سیادار سارا وقت گزرا وہ چھڑی نہیں پترے گم ہوئی وقت کن گزرا پسند آ گئی شاید آئے آتے کدر ایسا نہ ہو جا سامی سونے سونی سونی سمجھو ہے نا آ جا پر فرمایا وہ مرد قبرانکوڑے دوڑتے نک چی قبر تنگ ہوتی ہے وہ گوشت پی تستا ہکو تربا تہو تربا تخمہ قبر تنگ ہو جوشت خون چون وہ دونوں پہلو خوش کرڈیا وہ قیامت تک وہ سیدا ہو جاتیاں وہ سیدھا وقت آ جاتا جی آ یو مائی رنگ یو مائی جانچے گا تو آخے گا مولا ہوں تھوڑی جی بولت یور یا اس ویلے آخ گا جی تانے پر مولا فرمایا بانا بھی خراب وقت نہیں ہے خراب وقت لکرتا ہوئے قرآن بیان بھی بیان کرنا مولا دالا کے سامنے فرا دے گا نال فرماش لیاؤ کتابیں مولا حکرم فرماوے گا ایک کتاب پڑھ اپنی کتاب ایک کتاب کتھا بھی نقصان لیاؤں گا آج حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے فرمایا ہے پھر یہ حال ہوگے گا سور پھونکا جائے گا قبر دے مردے اٹھائے جان گے میدان لایا جاوے گا اس موقع دے قبر والے زندہ ہو جان گے قبر چان گے دے, دے راز ظاہر ہو جان گے دے راز ظاہر ہو جان گے ہر نبی شدید شہید کو لایا جائے گا فیصلہ کے لیے بلایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی حال کھلا وند قدیر جو بندوں کے حالات سے واقف ہے انہیں جدا جدا کھڑا کر دے گا پھر بہت سی ہے بدلاک آوازیں سکم سگم انسان سارا چیز عظیم تو حسرت وہتنا کواز آنگیاں خوفناک آواز اٹھنگیاں پریشانی عالم علم گا ہر بندہ پریشان گا وقت جا گا سامنے ربے ضرور تیرے ہر چھوٹے تو وے اللہ قربان جاوا لو اس وقت آدر خرونے سڑوے ارے لال جس سے چھپ چکیے جس کے گنا گناہ بھیتے ہیں لک کے رکنے کی کوشش بھی جس سے چھپ چکیے وہ خبردار او خبردار سلاب آ جینے دوست اس وقت کے رونے سے آج کرونا آج رو لے آج واپس آرے کرار تیری دوستی نو اللہ آج واپس آ جاؤ بڑے رو گے بڑے پٹر گے لیکن آن فرماتا ہے سوا ان آ رہے نا آج سیا ہم سبس چاہوں گا دس ہزار سال جہن بھی رو گے دس ہزار سال جہن بھی رو گے دس ہزار سال سبر کربر کر دعا کر سان بارش دے بدل بدل نمودار ہوگی بدل نمودار ہوئے گا خوش ہو جان گے کہ بارش ہوئی تھوڑی دیر ہیلت حکم فرمائے گا اے جبریل جا پتھر دے دے دوسری روایتی چملٹ سپا کے تھوڑا بارش اونا دے رحم نہیں ہوئے گناگار گناگار گنا ظاہر کر دیتے جانے آ پورے امال جس ویل بندہ دیکھے گا اکھ دی جی ہے نا وہ اک اپنے گنا کی وجہ ہاتھ اپنے دی وجہ پیر اپنے دی وجہ گناہ دی وجہ ہوں آخ بول کے دسے گی فلانی چوک سے کلو کے فلانی دھی نی بی گئے ریمان دی فلم اللہ کیا ویچے تران تھرو میں جدو ہر شے بولے تو بندہ آے گا تو لہد میرے خلاف بولو کالو مان تک بھی امتک چیزاں بولن کہ اتنا وہ بندہ آخ گا نا تھی کتوں پہ بولتے ہو لے شاہ لینا پہ بولتے ہو کیوں میرے اتنے گواہ پہ لینت بولنا سیکھا جی ہوئی چیزاں آخر گیا سانوں کو نہیں بولنا سکھایا جنہیں ہر شہر بولنا سکھایا گل قرآن دی چمڑا تیرا بولے گا چمڑا اے بولے گا بول کے دوائی دے گا. تیرے خلاف جناب ہاں پھر وہ گردن کے اندر مورا لی فرمانے ہوئے آخا امامدار نے فرمایا جو حکم میرے کا ہے وہی میرے رکھنے حدیسے فرمایا وہی کردن زنجیر پا دی جائے گی مشکل بن دیتی جان گیا پھر انچ کے جائے گا فریادہ کر دیا ہوا جنت جہنم داخل ہو جاوے گا سخت لاب ہوا چہنم کا کال کا پانی بلایا جاوے گا وہ کشوا واجہ منہ جلس جائے گا وس را ہو جائے کھال اتر جائے گی کھال و تے بہو وتدے بہو اس کو فرشتے اپنے گزر سنارے جی ہوں جب مقصد ایک گوڑے ان چیتر اپنے خاص ہونا خاص مارن گے ہاں کھال اڑ جانے کے بعد گبارہ پیدا ہو اڑ جائے گی پھر آئے گی آو فریاد کرے گا مگر تو کے نگر فرشتے اس کی طرف منہ پھیرنے بےکھنا ہی نہیں اسے پاس تو وہ جو ہے نا اسے طرح ایک مدت دراج تک خودہ کھچڑا اور ان دراوے گا جامے والی گرا داری کرے گا خدا بھی قسم کر کے آجات ملے گی یہ نا خاتمہ ایمان سے اور گا ہائے ہائے اللہ اکبر اجزعنا مصرافات اجھا جہل نہ آہ سبحان اللہ سبحان اللہ احوال بیان فرمایا فرما دے نعوذ برب القدر من شر كل مصين و نساله من رضي عنه رونے تو منفرد چاہتے ہو منفرد چاہتے ہوتش بخش دی درخواست کرنے ہردوار قبول کراجہ لاگ اگلی گل سن اگلی گل لیکن فمن ان رکھتے ہی وہ آدمی جو عذاب کا مستخ نہیں ہے مستحق نہیں ہے جو اللہ فی جنت ہے اللہ تعالی نے اندر واسطے جنت بڑھائی ہے جڑا غافل نہیں ہوا واپس آ گیا تو توجہ ہے نا جو نرے ہی ہی رسالت نرے سال حضرت علام مفتی محمد فضلہ مچھل دوست لمبی ہو گئی ہے بیٹھنے تھکنو کرم بھی اللہ آخری گلا رہ گئی کرد نکلے گل ہے جی سکون آیا تو چلے جاؤ میں مجبور سے نہیں کیس سے نہیں کہ میں کوئی پائی میرے دوست مگر ساری محفل دا ذوق خراب نہ کر جو ہے نا عظیم دے مولا موت جہنم ہوئے اس قوم کی کرے گا جلیل القدر سار دیے گل کا وہ حکم ہے جڑا حدیث کا حکم ہے یعنی کہ جی گل کر دیتی ہے وہ تو شکیل ہے فرمایا او بندہ جڑا مشکل آدھار نہیں ہے جنت بنائی ہوئی جنت بنائی ہوئی جنت مضبوط محل بنا ہوئے جمیشہ رہے گا عین بنائی ہوئی نے زينويد سبحان الله الله كامثال اللؤلؤ المكنور سبحان الله سبحان الله صور مقصورت الفخيام سبحان الله سبحان لم يتمن قبلهم رسول الله ملکی اتنی چھوڑا ہو گیا جنت اور جانے کلو جانے کل دے دور چلنگ گے جانے تو کیا جانے جامع کا اوسر کیا ہے شراب پینے والا کیا سمجھتا ہے وہ کیسی شراب ہے یہ شراب ہے اس کا حکم ہے یہ پیشاب سے بھی زیادہ نہ ہے وہ جو شراب ہے نا وہ شراب تی ہے وہ شراب تور ہے جنت دعمت یہ تسنیم کی ایک نہر ایسا پانی رکھا کہ دنیا کائنات نات تک اس پانی موجود ہے نہر تسلیم سے پانی پلایا جائے گا چشمہ جن جبیل ملی ہوئی ہے اوہ پانی پلا کے سراب کیتا جائے گا محتر خوشگوار شراب یہ نہ ساری نہ خماری نہ <اللہ> بے ہوشی نہ ہوا سدھا تبدیل نہ پایا جائے گا ایسا لطف ہو رہا تھا بنا ہوئے گا <اللہ> لیکن نہای کا دے لیے لیے والی من خواہ تھا مقام اور جنتان جس نے اللہ کا خوف کیا خوف والے کے لیے اللہ تعالی نے جنت بنائی ہوئی ہے جس میں طرح طرح کے مزے اور نعمتیں رکھی ہوئی ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دوستو جس نے اس دنیا کے مزے لیے وہ ان مزوں سے محروم آ گیا اور جس نے اس اون مزوں کے لیے دنیا کے مزے چھوڑے اللہ پھر ادھر مزے تو دکھائے گا ادھر تو مزے عطا فرمائے گا نا یہ وہ وحدہ خراب شریف کا وعدہ ہے اور میرے مولا علی کی زبان کا خطبہ ہے آخر دعوان I'm sorry. अब जितने आसन जाने रे भंद्रा ہٹ جاؤ میاں ہٹ جاؤ رستہ دے ہٹ جاؤ یار ماستا کی کدی کرو کچھ خود ہی خیال کر کی کدی کرو یار The reason for outreach is in <speaking> this city call around Hirasa basically turned up once and finally it just took a new challenge. 30 भैया ना hayi khasa ka motor لبا ری وعلیکم السلام کہ وہ اپنا خادم حسین کھلوتا ہے وہ خاط حسین گل کروئی ہن کوئی نال کرائی میںک میں تسا سر بھی کھانا لینا باقی لنگر پانی ہو لگ سی تقریب تیار ہی حال ہوتا بک لگی چلو Hmm. جو کہ بال ایک درویش نے شکریہ ایسے لوگ سارے درویش باہر پہنچے نہ پہنچے یہ لوگ چور بختی پہنچے بولتے ہزار والے نوٹ دیداگ دے پیسے لوگ اللہ تعالی معاف کرے تھوڑا دیر لگا دے نا نہیں وہ بھیڑی والی گل بڑی نا یا بھائی بھائی وہ اقرار کرنی ہے یا یہ ماف کرایا کرتا ہے وہ پرتی کھور دی ائی پئی ہے دی اوش کو نہیں میں میرا ذہن کپڑے جڑا نا بعد چسکے لوگ سوال اویش فرمایا نو سامنے لے کے ڈسا چکی مسئلہ مسئلہ یہ ہے وہ انسان کہڑا کلمہ پڑت مسلمان ہوں وہ انسان کہڑا کلمہ پڑت مسلمان یہ سوال ہے پیار بندے حد کا سوال کرنا جی ہاں اصل میں سونا پہلے لوگ آ پتھر دیا پڑیاں خالی پتھر نا پہاڑی پتھر بنے نا پتھر دیا بڑی ریشیا بڈے کا بھی گھر کے کوئی گھر پانی <سؤال> جب تھراں کہ وہ 33 کلومیٹر موٹر <سؤال> سائیکل <سؤال> <سؤال> فون بندے کو پوچھا پوری گھر کرا دی روٹی